امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہجربلا کے خطبہ 68 میں ارشد فرماتے ہیں یہ کلام شب ضربت سے متعلق ہے. حضرت علی علیہ السلام نے یہ کلام شب ضربت کی سحر کو ارشد فرمایا آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی کجربیوں اور دشمنیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو تو میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مجھے ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ عطا کرے اور ان کو میرے بدلے میں کوئی برا امیر دے